بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة سوفا لا يتكلمون إلا من أحن له الرحمن وقال ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمَ يَنصُرُ الْفَرْقُ مَا ٱضْطَمَتْ يَدَا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ ترابا صدق الله العظيم ہر قسم دی ہم دو و طاق تعریف تنجید اس مالک الملک رب العزت وح لا لاشریف ملائق ہے کہ جس کی بادشاہی آسمانہ اندر بھی ہے اور زمین اندر بھی اس کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ زیر تسلط ہے وہی حکومت تو باہر نہیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ زندگی اندر توازن نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے ازا مستح ال شرر و جزو آ و اضا مستح ذرا تکلیف پہنچ گئی تو اس طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دینا ہے کہ جس طرح آرام اور راحت کبھی دیکھے ہی نہیں ساری زندگی ہی تکلیف اندر گزری ہے وہ او تکلیف ختم ہو جاندی ہے دکھ دور ہو جائے سے ویلے ہی نافرمان متکبر اور نہ جانے کی کچھ بنتا ہاں اگر توازن ہے تو ایسے لوگ زندگی اندر ہے اصلیم فرمایا جڑے نمازی جہاں کا اپنے رپ نہ رابطہ رہتا ہے انہوں دی زندگی متوازن گزردی وہ دکھ درد سے چیخ دے اور چلان دے نہیں اور خوشی سے اتران دے نہیں بلکہ توازن ہے اونہ دی زندگی اور یہ توازن ہی دراصل ایمان دا نتیجہ ہے جس شخص دا ایمان کامل نہیں یقین محکم نہیں وہ جس طرح ایک مثال دینا گڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کیونکہ یقین اور ایمان مضبوط نہیں ہوں دا. اس واسطے آدمی کدی کچھ سوچن لگ پا کچھ سوچن لگ ہے پی اللہ سے بد اور بدگمان ہو بیٹھتا ہے کدی کدی اللہ سے اچھا گمان کائم کرتا ہے وہ شیتان کے نرگے اندر آیا گزشتہ دو تین جنیا تو اتنی اللہ کی بڑیاں اہم خبروں کے بارے اندر کچھ سن سنا رہے ہیں اور وہ او اہم خبر وہ بہت بڑی خبر قیامت کی خبر اللہ نے اس دن دی ایسی منظر کشی کی کہ اگر چشم بصیرت واہ ہو ہو تو آدمی اس طرح محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے سامنے ہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے اپنے ایمان کی طاقت اور قوت ن اللہ کی قسم کھا کے بیان کرتے ہیں کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کیونکہ جنت بھی اپنی آخیا نال دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی نظر آ رہی تو ان ہماق اور پوری طرح ہم گوش ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اندر گئے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید اندر بھی فرمایا ہے اذا ذکروا بے ربهم لم يخروا سلمت کہ میرے بندیاں دے سامنے جس ویل قرآن پڑھ پڑھ کے نصیحت نے انبراں نے انہوں سمجھایا ہے لم یو الی ہا یہ نہ کنا پہرو بن کے بیٹھے ہوں اور نہ بھی رہے ہوں اور اپنی روحانی طاقت دیکھ بھی رہے ہوں ایت آل آیا فرمایا جس ویل قرآن یہاں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ یہاں کا ایمان ہوتا ہے ایمان اندر اضافہ ہے قیامت کی دی خبر دیتی جا رہی ہے اللہ خطابا زمین و آسمان کے رب کے سامنے جس ویل وہی مخلوق پیش ہوے گی حاضر ہوئے گی محشر بخشر اندر پہنچے گی لا لے کو من کسے امیر آسے امیر غریب گریب کسے چھوٹے کسے بڑے نو کسے نبی سیاہ انتی کسے سفید من ہو خطاب اللہ گفتگو کری ہو چلانیہ کہہ ملے ہی مسلم جنہوں اپنی کامیابی اور اپنی نجات کے بارے اندر شک بھی نہیں ہو سکتا اس دن وہ بھی کہہ رہے ہو گے کہنے جلال اور دو اندر نے نہ اج تو پہلے اس طرح سن نہ اج تو بعد اس طرح ہوتے کو ہمت نہیں پائے گی کہ اللہ کے سامنے وہ لب جلا سکے زبان کھول سکے. لا علیہ علیہسلم رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم دی آواز پکار رہے ہوں گے اللہ میری جان بچ جائے اللہ نو میم نجات مل جائے اللہ کسی صورت میں اتو بچ نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مینو اس دن بھی اینی ہمت دیں گے انی توفیق عطا گے این رحمت میرے شامل حال ہوگی اللہ کی کہ میں اس دن کی یہ الفاظ کہہ رہا ہوگا رب امتی رب امتی اللہ میری امت بچ جائے اللہ میری امت نجات پا جائے کسی نمت نہیں ہوئے گی کہ اللہ نو مخاطب ہو سکے اللہ کو گفتگو کر سکے ہاں اللہ, اللہ خود پھر جن اجازت دیں گے جنوبی کہ تول تو تو بات کرے گی ورنہ زبان نہیں کھل سکے گی ایک لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ہال نہ کی اور اس دن کی خوف نہ کی بیان کردی ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ میدان محشر اندر مارے مارے پھرتے رہیں گے کوئی پورسانے حال نہیں ہوئے گا کوئی ایک دوسرے کو پچھ نہیں سکے گا کیونکہ اپنی مصیبت ہی ایسی لاحق ہو گی کہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی ایک مدت گزر جائے گی اسی طرح ہی پریشان پھر د آخر اللہ کی دی جتی ہوئی توفیق نل کچھ سوچن گے کچھ ایسا خیال آئے گا کہ کسے کو چلیے کسی نیے اللہ دی بارگاہ اندر ساری کوئی سفارش ہی کر دے سکے واسطے اللہ دی بارگاہ گاہ کچھ عرض ہی کر دیں یہ خیال مختلف انسانوں کے دل ادر پیدا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر فر تھوڑی جی ہمت عطا کرنگے آپس اندر مشورہ کرنگے اور بات یہ طے ہو کہ آدم علیہ السلام کو چلو وہ سب تو پہلے انسان ہیں سب تو پہلے اللہ کے نبی ہیں اللہ دے ہاں انہوں کا بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے اور سچ مچ آدم علیہ السلام کا بڑا درجہ ہے اللہ کے قرآن اندر انہی تخلیق کا ذکر کردے ہوئے فرمایا کلپ تئیا آدم وہ ہستی ہے آدم وہ ذات ہے کہ جنوں میں اپنے دو ہاتھوں بنا اللہ نے اپنے دو ہاتھوں آدم علیہ رہے ہیں وہ کس طرح دے نے کن بڑے نے کی انہوں کی شکل و صورت ہے ابھی کوئی مثال نہیں دے سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دایا اور ایک بایاں دو مختلف ہاتھ ہیں ان ہاتوں دیا الگ, الگ الگ اللہ نے کچھ ڈیوٹیاں اور فرائض مقرر کیتے ہوئے ہیں لیکن میرے اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں یہ ارشاد ہے اللَّهِ قرآن اندر اللہ خود فرمان لینے کہ اللہ کہ بڑے, بڑے, اور بڑے ہیں. پھر بھی دی دی لمبائی چوڑائی کسی طرح بیان نہیں کر سکتے مبسو بڑے کھلے ہاتھ ہیں آدم نو میں اپنے دو ہاتھوں بنایا علیہ السلام آدم علیہ ملا ایک فرشتوں کو ذرا یہ بات ذہن اندر لے آؤ کہ جس ویلے ابھی اپنے ملائکہ اور فرشتی سارے فرشتیاں یہ نہیں کہ جنہیں جنہوں موجود سن فرشتے اللہ نے بنائے نے وہ ہمیشہ تو اے ہی چلے آ رہے ہیں نہ اندر موت واقع ہو رہی ہے نہ انہیں اندر پیدائش کا سلسلہ جاری جنہیں بنائے نے اے ہی چلے آ رہے ہیں جگویا سارے فرشتوں کو حکم دا اس جم میں اپنے ایک انسان بنایا ہے تو اسی سارے سجدگ لگ گئے سارے نے سجدہ کر دلی سوائے شیتان دے وہ اکڑ گیا کہ میں نہیں سجدہ کرنے کی تا اللہ نے جس ویلے پوچھا ما مانا عکا اللہ تسجدہ از اے نام ازاز میں حکم دا سی سجدہ کروں گا پھر تو سجدہ کیوں نہیں تینوں کس چیز نے روک دیکھا سجدہ کرن تو کرا آنا خیری من مین ہو میں وہ بہتر ہاں کہ اپنے تو کم کروں سجدہ کیوں کر اور اپنے بہتر اور آدم والے اسلام کے مثال دینا ہے اللہ تین اگ تو پیدا کیتا ہے آدم مٹی تو بنایا اگ اگر کسی گڑے اندر بیٹھ کے بھی جلائی جائے کہ وہ بلندی کی طرف اٹھتی ہے مٹی اور خاک کسی بلندی تو بھی گرائی جائے تھے میں تیار کر آدم علیہ السلام مسجو ملائکہ ہے پھر آدم علیہ السلام دی اللہ نے تاظیم ادب و احترام مقام اور مرتبہ بیان کردہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ فرشتے پہلے مدت سن لیکن اُنن دے نام معلوم سن جانا نام آدم نا کردی ہی اللہ نے سکھا دل دے درشتیاں نے کچھ احتراج کی صورت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم ام بے بے اینا اج نام قرآن آدم دے مقام اور مرتبے کے کئی تذکرے اللہ نے سانسے سامنے کی. مشورہ یہ گا کہ آدم علیہ السلام کو چلو اوننو جا کے کہو کہ اللہ دی بارگاہ اندر گاہ سفارش کرن کراستے اللہ دی بارگاہ اندر کوئی درخواست کرن چنانچہ ابھی تھی اگلے پچھلے انسان جمع ہو کے آدمارے اسلام نلاش کر سامنے جا کے ارض عرض کرنگے اے اللہ دے نبی اے اللہ دے پیدا کیتے ہوئے سب تو پہلے انسان دیکھو تاریخ اولاد کا کی حال ہو رہا ہے اور اولاد برہنہ اور ننگی ہوئے گی جسم سے کوئی لباس نہیں ہو گا. قرآن اندر ہوتا کما کہ جس طرح تو دنیا ہے اسی طرح ہی لباس تو آلی اور خالی واپس اپنے کو بلا دیکھو ساڈا کی حال ہو رہا ہے تھی اللہ کے بڑے مقرب ہو اللہ کے محبوب بندے ہو پہلے نبی ہو پہلے انسان ہو اپنی اولاد کی کوئی سفارش کرو اللہ کی بارکار بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا باتاں سن کے آدم علیہ السلام اپنی اولاد فرما دیں گے غیری دیکھ نہیں رہے کہ اللہ اج غصے اندر ہیں اللہ کن ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں الہ غیری اللہ کے سامنے جا کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھی کسی اور کو چلے جاؤ کسی ہو تلاش کرو ایک حدیث اندر یہ بھی آد ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے اس جواب دین دی دلیلیں پیش کرنگے کہ میں نہیں جا سکتا، تو ہنا رب نے مینوڈی ماں نکم دکل نہ یا آد مسکن جو کل جن نہ کہاں دے جنت کے میوے جنت کے پھل، جنت درضی جد مرضی جتوں مرضی کھاؤ پیو والا ایک رواجہ درخت کے قریب سنوں یہ حکم ملیا کہ اے میری اولاد اے میرے بےٹیو اے میری بیٹی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تے مہاں نے اس درخت دا پھل کھا لیا اور پھر نتیجہ کی نکلے فَبَدَتْ لَهُمَا سو آ تو ہوا سب تو پہلی سزا کہ جنت کا لباس دوڑے پھر رہنے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمدا چک رہے اور پھر حکم ملیا منحا جميعا. جنت جو نکل کے زمین یہ دلیل پیش کرنگے کہ اللہ نے سام کئی سبز بات دکھائے اور قرآن اندر اس ساری باتیں موجود وکا سما ہوا شہین کسما کھا کھا کے شیطان آدم سلام علیہ السلام نو اور نبا علیہ السلام یہ کہہ رہا سکیں کہ میں تا بڑا خیر کا ہاں میں بڑا ہی ہمدرد ہاں میں جڑی گل تھی دساں گا تو تعدے بھی, پھل بھی یہ دا پھل کھا لو جنہیں بھی یہ پھل کھاتا ہے اللہ انہوں پھر جنت چو کٹ نہیں سکیا یا تو تگ جان کے ہوں تو چلتے ہو پھر تسی اڑنے شروع ہو جاؤ گے اس فرق کی خاصیت یہ ہے کسما کھا کھا کے لایا کہیں گے ابھی پھل کھا لیا کہ وہ نتیجہ جو نکلیا وہ معلوم ہے کہ میں کس طرح اللہ کی بارگاہ اندر جا سکنا اور تاری سفارش جا کے کر سکنا میں نہیں جا سکتا تو ہونا کا حالانکہ یہ بھول ہوئی شیطان نے بہکایا اور پسلایا لیکن اللہ نے معاف مواف پر ہے کہ اپنی آدم کی باوجود اس بات سے کہہ رہے نے کہ میں نہیں جا سکتا مینو شرم آ میں اپنے رب سے باہر میں کس طرح جاؤں مایوس ہو جانتی لوگ پھر ایک مدت گزر جائے یہ دن کوئی چھوٹا دن تھوڑا پنجا ہزار سال کا دن ہے دوبارہ پھر اکٹھے ہو کے مشورہ کر گے کہ ان کی کیتا جائے ان کی نو کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ مشورہ یہ ہوئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلو اللہ جی ہاں انہوں کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے انہوں کی بڑی خدمات ہیں تبلیغ اندر اور کنی زندگی گزاری تبلیغ اندر اللہ کا پیغام پہنچانے مجید نے دسیا فلاب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال آدمی سانی ہون کا مرتبہ حاصل ہے کہ ایک دفعہ ساری انسانیت دنیا تے عذاب آ گیا پوری روح زمین تو اللہ دنہ برمان مجاجر پے گئے اور دوبارہ نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام چوہ گے چلیے آدمی سامی ہیں اولو العظم پیغمبرہ چو ایک پیغمبر ہیں این امتلاس کیتا جائے گا. جس ویلے انہوں تلاش کر کے یہی درخواست یہاں کے سامنے رکھی جائے گی کہ اللہ کی بار کا اندر کوئی سفارش کرو سڈے بارے اندر کوئی گل بات کرو سن کے ساری بات وہی جواب دے دیں دے ہبو ارا گئی ہونا کا کسی اور ہو چلے جاؤ میں اللہ کی بار کا اندر تاری سفارش واسطے نہیں جا وجہ اور سبب کی بیان کر گے منگ گے کہ کی کیا تے انبیاء نے تنوں یہ بات سنائی ہی نہیں تے انبیاء کے اتر والی اندر یہ واقعہ موجود نہیں کہ جس ویلے کشتی اندر میں اپنے ساتھی بٹھا لیا اپنے اہل و آلو اہل بٹھا لیا میرا ایک بیٹا کشتی اندر سوار نہیں ہو سکیا میں انہوں بڑا سمجھایا بیٹے آ بھی کشتی اندر بیٹھ جا لیکن چونکہ وہ نافرمان تھی وہ اللہ کا پیغام مندن منستے تیار نہیں تھی اس واسطے وہ کشتی اندر نہیں بیٹھا بلکہ یہ کہا بھی گلا جی یا سوئی مونی مینل ماپا جان میں کشتی اندر سوار ہونے تیار نہیں پانی جس ویلے زیادہ میں دیکھا گا آ رہا دوڑ کے پہاڑ سے چڑھ جاگا پہاڑ میں پناہ دے مینو بچا لے دے علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لا من امر اللہ الا بیٹا اچھ کوئی پہاڑ کوئی درخت کوئی مکان کوئی چیز کسی پناہ نہیں دے سکتی بچا نہیں سکتی اج وہ بچے گا جیسے میرے اللہ کی رحمت ہوئی آشتی اندر بیٹھ جا لیکن وہ نہیں بہ چلہ فرما دے نے من بیٹے دی گفتگو کہ بیٹے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر رہے السلام نے جس ویلے اپنے بیٹے نرک ہودیا دیکھا اللہ فرمایا تھی کہ اے نوح میں تینوں، تیرے انوں، تیرے انوں بچا لوگا میرے سامنے گرک ہو رہا ہے ڈب گیا ہے پتا ہی نہیں چل رہا کدھر گیا ہے اللہ تیرے وعدے سے سچے نے یہ ہوا اللہ کی طرف جواب آیا عمل کوئی شک نہیں کہ تیرا بیٹا ہے تیری اولاد ہے لیکن وہ میرا نہیں بنے اپنا کیوں کہ بات ات ختم نہیں ہوئی بلکہ فلا علم ان من آئندہ بغیر سوچے سمجھے کوئی سوال نہ میرے لوگ کریں اگر پھر ایسا کوئی سوال کیتا تو میں اس بات سے قادر ہاں کہ ندیا کی سب چکے جاہلا نے سف اندر کھڑا کر دیا قرآن ہے واقعہ بیان کر کے نوح علیہ السلام کہہ دین گے کہ ہوں میرے بےٹو ہو, میں اللہ کو جا کس طرح جاؤں حالانکہ اس واقعے وہ آئے تو بھی موجود نے کہ فورن معافی منگی اور اللہ نے معاف کر دیا کہ ہوں تو غلطی ہو گئی ہے آئندہ اس قسم کی گل نہ کریں معاف کر معافی کا اعلان قرآن اندر موجود لیکن کہہ رہے ہیں لفنا کا کسی چلے جاؤ میں نہیں جا پھر مایوس ہو جان کے حت کے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے اندر متفقہ فیصلہ ہوگا کہ انہوں کو چلو انہوں کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے اور واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے ہاں بڑا درجہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے بارے اندر یہ ایلان کیا ہوا ہے اللہ نے ایک یار بنایا اور او ابراہیم ہے علیہ اللہ نے خلیل بنایا دوست بنایا اور وہ او ابراہیم ہے جن اللہ نے اپنا دوست بنایا اللہ نے اعلان کی ہوا ہے کہ ا اپنے بندے ابراہیم دیاں کی دیاں اپنے رب بندے دے بڑے امتحان لے ابراہیم علیہ السلام دے بڑے امتحان لئے لیکن او بندہ بھی ایسا نکلیا کہ ہر امتحان اندر کامیاب ہی ہوا ہر آزمائش اندر پورا ہی اتریا وہ کتنے ڈولیا نہیں او دے پائے سبات اندر کوئی لغز نہیں آئی یہ اعلان قرآن اندر موجود ہیں سارے لوگ تسی تھی تو پہلے سڈے تو بعد آن والے سارے موجود ہون گے اور کہنگ گے حضرت اللہ دان تا بڑا درجہ ہے اللہ نے تو بڑی عزت بخشی ہوئی ہے بڑا مقام ہے تسی چل کے اللہ کی بارگاہ سفارش کر دیو کہ اللہ سان اس عذاب تو نجات دے دے اس تکلیف تو سانوں رہا کر دے یہ ساری باتاں سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان گے تو سر سنیا نہیں سی نے دسیا نہیں میری طرف تین حقیقت مگر پیغمبر کے بارے اندر افواہ بھی اٹھ جائے کہ انہیں جھوٹ بولیا ہے نہ بھی بولیا ہوگے امی کافی ایک رنگ دار کپڑا ہوگئے ڈانگ لگ جائے محل لگ جائے تو چھپی رہی سفید کپڑے کپڑے دی پیدائش اللہ نے کوئی حرف نہیں آؤ لیکن تین باتیں مشہور ہو گیا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولے نوزا کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نوم نے ایک دفعہ کیا کہ اے ابراہیم چل میلے سے چلیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم میں سے بیمار ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں جا حالکہ بیمار نہیں سکتا ایک کنارایا کی تھی کہ جہم کرتے پھر دیو وہ کم کرن تو میں بیمار ہاں وہ کم میں کرتا یہ میلے کھیلے یہ کھیل تماشے ایک کم کرن تو میں, ہاں، میں, ہاں، میں تیسرا واقعہ جس ویلے قوم میلے چلی گئی ساری انہوں نے عادت تھی کہ جدو جانے سن میلے اپنے دے سامنے تین سو سٹ جہاں بت اندر سجائے ہوئے سن ان سامنے نظر و نیاز دیا چیزاں رکھ جانے سن وہ اسی طرح رکھا چیز چلے گئے میرے سے عقیدہ اے سی کہ سی واپس آن تک یہ تبرک بن چکیا گا آواں گے خود بھی کھاواں گے دوستان بھی کلاواں تبرک اس قسم کے تقسیم ہو گئے دبر چڑھا کے بتان سے چڑھا کے یہ بوت ہی نے وہ رکھ کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام سچے کلے رہ گئے انہوں نے موقع ننیمت سمجھیا एक कुलहाड़ा लिया से किसी बुत का नक्ट वर्ता किसी का कन ला दिता किसी की बह बिंदी कर दी किसी लत वर्ड दिखती सारे कर दिता और गखनी कर दी कुलड़ा जो सब तो व्डे बुत के कंधे नैफ्टिनेट आगे बैसुल्ला अंदर असर हो गया उन्होंने कौन जिस वे मेले तो खुशी खुशी वापस आई पहुंची फिर चलो जी हम तबरत ले आईए खाइए तकलीम करिए دروازہ لڑائی ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے نے ایک سر پیراجہ نوجوان ہے جا نام ابراہیم ہے یہ کام کو ہمیشہ یہاں کی مذمت کرتا رہے آلو سمے پتنگ ایک نوجوان ہے یذکرہ آلو لاہو ابراہیم جن کا نام ابراہیم ہے یہ کام کو ابراہیم علیہ السلام کی تلاش شروع ہو گئی جس کے جسے تلاش کر لیا رب کے جی لک ابراہیم توڑ دے جا با بابو ابراہیم کرتے حضرت نے حراہیم نے ہو جائے گا یہ जिसने इन इन क्या इन्ह नुछो बस अरु हूं इनकार हो यं को कह लगे इब्राहिम तू चा भला सियाना बनना है ये बोल दे یہ تو بولتے ہی نہیں یہ تو سنتے ہی نہیں یہاں کول گیا ابراہیم آئے اسلام فرمان لگے اگر یہ سنتے نہیں بولتے نہیں توپ ہے لازت ہے تاریخی اقل تھی یہاں سے بھی جانا بھولتے اسلام کو بدو نو نے ایک چوٹ کہ ابراہیم نے اس ویسے جھوٹ بولیا کہ جھوٹ نہیں بولیا ایک انداز نل بات کی دوسری بات یہ کہ اس دور اندر ایک ظالم بادشاہ اگر وہ کسی ایک مرد اور عورت نکتیا جاندیا دیکھ لیں گے وہی کار دے تو وہ پوچھتے تھا آپس اندر رشتہ کی ہے اگر وہ رشتہ دس دے کہ ابھی نیم ہی نہیں ہاں پھر او پکڑ کے او اس بادشاہ کو لے آ کے اس آدمی نروا دوں دوڑا اس عورت حرم مندر داخل کر لیں دا اپنی بیوی بنا لے دا دا لیکن اگر کوئی یہ میری بہن ہے تو پھر اجازت دے دی جانتی کہ تصویر چلے اتفاق نال ابراہیم آئے ہسبرام اپنی زوجہ محترمہ دے سماداہ کر لے آئے پچھیا گیا تھی کون ہو تو آپس کی رشتہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھن بھائی ہاں آدم دی بیٹی سے آدم دا بیٹا ایک لحاظ کا بہن بھائی ابھی سارے آدم علیہ السلام دی اولاد یہ سہوس نہیں بڑھ گیا ایک بات کرجازت ہے جی چلے گئے لوگوں نے کیا ابراہیم نے جی ابراہیم قیامت واقعات بیان کر کے نازرت کر لیں گے کہ لوگ نے میرے متعلق اے کچھ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے اللہ کی اندر نہیں جا سکتا اس غیری الا کسی اور کوئی ہوے گا میں نہیں تلاش کر لو میں اپنے رب کو جا کے سفارش نہیں کرو مایوس ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اکٹھے دوبارہ اور مسئلہ اے ہوئے گا کہ موسا علیہ السلام کو چلو اللہ نے بڑا مقام بیان کیا موسا کہ اللہ نے براہ راست موسا گفتگو واسطے, واسطے نکلے چل رہے دور اتنا محسوس ہوا کہ اگ جل رہی ہے بیوی نیا تھی بی, بی نو کیا تو بیٹھ اور سامنے اگ جل رہی ہے میں اتو اگ لے کے آن جلاواں سردی دور کرا گے چل پائے حقیقت وہ اگ نہیں اللہ کے نور دی ایک اور جرس بغیر کی ایک ابھی تلاش اندر نکلے ہوا ہے نبوت انتظار کر رہے تھے کہ تو میں توں نبی بناؤ واسطے ہوں ذرا غور ہے سن کے تین پیغام کی ملتا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے اللہ نے اس بلایا اور آواز دیتی اور ہم کلام ہوئے علیہ السلام جس ویلے انہوں دے محافن اور خوبیاں کا ذکر کر کے کیا جائے گا کہ ساڑی سفارش کرو تین علیہ السلام بھی فرما دیں گے میں نہیں جا سکتا کسی ہو بیان کر سنیا نہیں اپنی کتاب اندر پڑھیا نہیں کہ میرے کو ایک آدمی قتل ہو گیا میں ایک آدمی مار मैं سا میں الا کو एक ایک آدمی اور وہ بھی ارادت نہیں کستن نہیں اتفاق ایسا ہو گیا ایک دن جا رہے نے موسا علیہ السلام دو آدمی گا لڑائی ہو رہی قبیلے تعلق رکھتا دے قبیلے نل تعلق رکھتا آپس لڑ رہے ہیں سب تی اور جہاں دے قبیلے نل تعلق رکھتا سی اس نے آواز دیتی موسا میری مدد کر موسا یہ میم مار رہا حضرت موسا آواز سن کے غصے نال پلٹے قرآن کے الفاظ میں نے گئے جاؤن کی قوم اور قبیلے تعلق رکھتا آدمی فر موسا موسا علیہ السلام نے وہ مکہ مار دیا فقا علیہ کسی ایسی جگہ سے لگ گیا کہ اتنے ہی وہت واپس حالانکہ کوئی ارادہ نہیں تھی کثرت نہیں تھی عمد نہیں تھی کچھ نہیں اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا من عمل عدو من کہ موسیٰ کا ارادہ نہیں تھی شیطان نے ایک ایسا سبب پیدا کر دیا گا دلا دیتا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ماریا بندہ اے دونوں اٹھو دوڑ گئے یہ نبوت تو پہلے کا واقعہ ہے وہ جنہوں چھڑایا اور بچایا وہ او بھی موسا علیہ السلام بھی اس آدمی نڈ کے دوڑ گئے جس وی خبر سارے شہر اندر پھیلی کہ پلاں آدمی قتل کر دیتا گیا انہوں نے مار گیا قاتل دا پتہ نہیں چل ریا کہ پھر نے انعام مقرر کر دیا کہ جہاں قاتل کا پتا, پتا دسے گا انعام ملے چند دن بعد وہ شخص جن چھڑایا کہ موسا علیہ السلام نے جی مدد کی تھی اور یہ حادثہ پیش آ گیا وہ کسی ہودمی پھر لڑ گیا کہ جڑ رہا موسیٰ موسا والے اسلام اتو گے انہیں نہیں آواز دیتی بلکہ انہیں خود دیکھ لیا جلدی بڑے کہ آج پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے ایسا حادثہ نہ ہو جائے انہوں کا ایک دوسرے کو بیچ بچاؤ کر دیتا جائے چھڑا دیتا جائے تو وہ دیکھ کے انہوں نے قوم اور قبیلے آدمی کہ موسا تن تک تلن ہی کما قطل جس طرح کل تو ایک بندہ مار دیا تھی اج مینو مارنا ارادہ پہ نہیں اس زبان دی جو بات نکل گئی وہ جا آدمی لڑ گیا تھی او دی کشتی ہو رہی تھی انہیں جس ویلے سنیا تو وہ سمجھ گیا کہ کل والا بندہ موسا نہیں ماریا تھی وہ لڑائی بھول گیا دور کا دو ہوا پھر آن کے محل اندر چلا گیا جا کے کہنے لگا کہ قاطل مل گیا میں دسنا کنہیں مارے سنا چی انہیں سارا کسہ بیان کیا نے اے جاری کر دیتے کہ کوئی, کوئی حمدرد موجود سی انہیں یہ آڈر جسے سنے فرن کا حکم سنیا پیسٹر اس لیے کہ علیہ السلام اسلام کوئی پکڑ کے لے جانا او ان کو سب کو پہلے پہنچیا اور آ آن لگا گرفتاری اور تین اس قتل کے بدلے انہوں نے انہن قتل کرنا جن جلدی ممکن ہو سکے کرو نکل جا دوڑ یہ واقعہ سارا قرآن اندر موجود ہے اللہ نے اس غیر ارادی قتل کی معافی بھی دے دی لیکن موسا علیہ السلام کے واقعہ بیان کر کے کہنے دسو میں اپنے اللہ کو جا کے سفارش کرا میرے کو پتا کر نہیں جی اتفاقت اج ترادہ تن قتل ہو رہے ہیں عمدن قتل ہو رہے ہیں کروائے جا رہے ہیں یہاں اللہ کے سامنے پیش دی ہو اللہ نہیں جانا کونا طالبان پیغمبر مافی مل گئی ہے کہ کسی اور کو چلے جاؤ ہونا کا میں نہیں جا سکتا اللہ نے سامنے ہمت نہیں جواب دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پھر مالوس ہو کے پھر گئے جر دوبارہ پھر ایک اکٹھے ہون گے مشورہ ہوئے گا کہ ایسا علیہ السلام کے پاس چلو اللہ نے انہوں بڑا مقام اور مرتبہ سامنے یہ بات کرنے کہ چلو لیکن علیہ السلام بھی اپنی معذرت کر دیں گے اور فرمان گے میں نہیں جا سکتا اللہ کے سامنے تھی کسی کو چلے جاؤ اور وجہ کی بیان کریں گے کہ تیسرے دیکھ نہیں رہے کہ لوگوں نے مینو تے میری ماں اللہ کا شریک بنا لیا کسی نے یہ کہہ دیتا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کسی نے یہ کہہ دیتا عیسیٰ بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے خدا بھی خدا ہے حالانکہ اندر یہا اسلام کا تو کوئی قصور نہیں انہیں یہ کہاں کہاں کہ نہیں نہ لوگوں کو اور اللہ نے قیامت دن وہ جس ویلے پوچھنا ہے انہیں یہی کہنا اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کیا خدا دا بیٹا بنا لوں میں کیا خدا بنا لو میں وہی پیغام دا سی جا مینو دے کے بیچیا لیکن یہ باوجود کہیں گے کہ میں نہیں جا سکتا تو کسی چلے جاؤ جب دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مایوس ہو کہ کے لوٹ جان گے مدت کے بعد پھر اکٹھے ہو کے ہن مشورہ گا کہ چلو ایک آخری سہارا باقی رہ گیا ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پھر میرے پاس پہنچے آ میرے سامنے یہ ساری ہوں ہونگیاں کہ اب بڑی تکلیف اندر ہاں بڑی مشکل ہے بڑی دقت ہے بڑی گرمی ہے بڑی پیاس ہے بڑی بھوک ہے ہر مصیبت ہی اس لیے لا فرمایا میں سن کے جواب نہیں دیا گا کہ کسی ہوے جاؤ بلکہ اللہ کی جی دجی ہوئی توفیق نال میں اپنے رب کے سامنے سجدے پہ اور اللہ میں میں اپنی سنا دے ایسے دنیا بولے گئے تعریف کرتا گا حمد و سنا ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا سچ کے مینو پہ ہوئے آئے گی اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاؤ منگو چو اس منگنا جے شفا یو شفا کرو تبارت نہیں کرنی جے میں قبول کرنے واسطے بھائی اللہ من اللہ فرمانے دے نے وہ اس دن کسی نے ہمت اور شروع نہیں ہوئے گی کہ میرے سامنے کلام کر سکے زبان ہلا سکے لب کھول سکے ہاں اللہ منہ جنوب میں اجازت دے رہا گا اور پھر وہ او بات بھی میرے سامنے ٹھیک ٹھیک کرے اتو اجازت شروع ہونی ہے اللہ کے سامنے بولن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے میں اپنا سر اٹھاواں گا اللہ کی طرف یہ فرمان جاری ہوا سل ماہ منگو جو کچھ منگ دو کرو سوال جس چیز دا کر دو سفارش دے دوبارہ پھر میں سج اندر اپنا سر رکھ دیا گا تین دفعہ فرمایا میں سجدہ کرانا اللہ کی و سنا اور وہی تعریف بیان گا۔ اور اللہ یہی فرما دی جان گے منگو جو کچھ منگنا جیسے سفارش کی سارے امبیا نو اپنی اپنی امتہ دے دی سفارش کرن دی اللہ کی طرف اجازت ملے گی لیکن اس کو پہلے لا تک کسے مسے ہندت نہیں ہو گئی کہ اللہ کے سامنے وہ لفظ سکے اپنے الروح حضرت جبریل علیہ السلام اور چار پاس کتارا بنا کے سبا بنا کے میدان کھڑے گے درمیان انسان اونہ دے پیرے اندر موجود گے اور حضرت انسان اس دن دیکھ دیکھ کے کبھی گا یقول الانسان اذن این المفر آجتے راہ فرار بھی کوئی نہیں کوئی رستا نہیں نظر آتا کہ میں تو دوڑ جا میں حت کے حساب کتاب شروع ہو جائے گا جانوروں نے بھی حساب لینا ہے اللہ صرف انسانوں کا نا ساری مخلوق کا حساب جس ویل جانوروں کا حساب ہوے گا ادلا بدلا جو کس بھی کسی نے ظلم زیاتی کی بدلا دلوا کے جنہ اور انسانوں تو علاوہ باقی جنی مخلوق ہے اللہ انہوں نے حکم دے دیں گے کہ ہوں مٹ جاؤ چنانچہ جی وہاں کے دش دیا لوگوں دے سامنے جانور مٹی بننے شروع ہو جائے مٹنے شروع ہو جان کر دیا ہوا اللہ فرمان بھیا کل کا پھر وہ یاد آئی تنی گن تو راوا کافر دیکھ دیکھ کے اس ویلے حضرت حسرت نال گا کاش کہ میں بھی مٹی بن جانا میں بھی مٹ جانا مفترین نے دو مخون بیان کیتے ایک تو یہ کہ کافر اے کہے گا کاش کہ میں پیدا ہی میں ہونا مٹی اندر مل جا رہا میری پیدائش ہی نہ کیونکہ ابھی مٹی دے بنے ہو خاک دے بنے ہو دوسرا یہ بخو کہ جانوروں مٹیا ہوا مٹی ہوں دیکھ کے گا نہیں گن تو ترا گا کاش کہ میں بھی اسی طرح مٹی بن جانا مٹ جانا لیکن یہ ممکن نہیں وہ بھی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی اللہ نے جانوروں کو بدلا دلوا کے انہوں ختم کر دینا ہے لیکن جن اور انسان نیک ہمیشہ جنت اندر اور بد ہمیشہ جہنم مندر اللہ نے اے پیغام دیتا ہے فمن شاعت تخضا مآبا تو سامنے بات بالکل واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے ہوں جا جی چاہتا ہے جس طرح میں ٹھکانا چاہتا ہے اپنے اللہ کو بنا ل جس طرح کامن شاہ رکھے ہی محا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بنیادی طور سے ہر انسان دے دو گھر بنا دیتے ہوئے نے آخرت اندر ہر انسان کا ایک گھر جنت اندر ہے ایک گھر جہنمندر ہے ہر شخص کا نیک کا بت کافر کا مسلمان کا ایک ٹھکانا ایک گھر جنت اندر ایک جہنم اندر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم والا گھر جہنم والا ٹھکانا آپ نے فرمایا کہ اللہ انہوں کا تبادلہ کر دیں گے کافر کا جنت والا گھر موہمن مل جائے گا مومن کا جہنم والا گھر کافر آزاد کر دیتا جائے گا فَمَنْ إِلَى رَبِّهِ <مَعَابًا> ایک کوشش ہے انسان کہ اے کہنا چاہتا ہے اللہ نے سوچن والا سمجھ والا بنا کے سامان دنیا اندر بھیجیا ہے قیامت دے دن کسے کا اے ادھر نہیں سنیا جائے گا کہ اللہ مینو تو پتا ہی نہ چلے مینو تو معلوم ہی نہ ہوا میم کسے دسیا ہی نہ یہ بھی ایک بات موجود ہے کہ دیکھو جی جنہوں پتہ ہی نہیں جنیا ہی نہیں اللہ نے اس کائنات کوئی قوم ایسی نہیں گزری نہ قیامت تک کوئی قوم ایسی آئے گی جنہوں دران والا اصل کوئی نہ کوئی نہ بھیجا والے کل ہر قوم کا بغیر کسی مبلک دے بغیر کسی دس والے لوگاں جہنم اندر پا دے جی ظلم ہوگا ظلم اصا اپنے آپ سے حرام کیا ہوا اے کسی سے ظلم نہیں کریں گے یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص نی اندر اللہ پکڑ کے جہنم اندر پا دے, دے. اگر کوئی انسان نہیں سمجھا والا ملتا کہ کائنات ای بڑی ہے اندر اللہ کی طاقت اور قدرت اینشانیاں موجود ہیں کہ انسان یہاں انکار نہیں کرتا یہاں دیکھ دیکھ کے یہاں سوچ سوچ کے یہاں تک رپر فکر کر کے اللہ تک پہنچ پہنچا قابل قبول نہیں گا اللہ سوچن اور دیتی ہوئی توفیق کے مطابق عمل کرنے ہمت عطا کرے تاکہ او وقت پہلے پہلے ابھی اپنا ٹھکانا بہتر بنا لیے اپنے رب درام ہاں دہ بنا لائیے اور جہنم والا ٹھکانا گیا ہے کہ نمازے اشاہوں بعد بر جڑے پڑھے جانے پڑھن کا صحیح طریقہ تھی. پہلے تو یہ نشی کرو کہ بر کے ماہنے ہوں نے استعمال کرنے کے الفاظ اللہ ایک ہے زیادہ پسند کرتا ہے تاک عدد زیادہ عزیز ہے نماز واسطے پانچ رکھی ہیں تاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تعداد جڑی بیان کیتی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کو سوال کیتا گیا کہ انہوں نے حدیث بیان کی شخص نے انہوں پوچھا کہ حضرت دو تین دن ہو گئے نے میں تعین دیکھنا تُن ایک ہی وطر پڑھتے ہو روز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی آپ نے فرمایا ہے من شاہ افل یو تر بے واحد و من شاہ افل یو تر بے تلا سا و من شاہ افل یو تر بے خم س من شاہ افل یو تر بے سب آ و او کماکال صلی اللہ انہیں یہ حدیث بیان کی تنیا نہیں تو سور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہدہ جی کرے ایک پڑھے جا جی کرے تین پڑھے جہاں دل کرے پڑھے جہاں دل کرے سات پڑھے جہاں دل کرے پڑھے کر اور حقیقت یہ ہے کہ بر تین پڑھے جان ایک ہی دو نفل بن جائے پڑھے جانے بر ایک बन چار نفل بن वाले ست پڑھن والے چھ نفل एक नौ पढ़न वाले के अठ नफर से बिस्तर एक ही पहले असिते अक्सरीयत ने तीन तो घट या तीन तो ज्यादा कभी सुनिया ही नहीं होना तीन ज्यादा एक तो लैके नौ तक बिहार मौजूद ने रसूल मकबूर सल्लाह फरमान हम पढ़ का तरीका की है फरमाया एक पढ़ो तीन पढ़ो पंच पढ़ो सत पढ़ो اتھا ہی آت یعنی تشاد صرف آخری رقت سے بیٹھنا ہے تین بھی ایک ہی تشاحت دو تو بار بیٹھنا نہیں پانچ ہی آدھ پھر بھی اتھا ہی آت آخری رقت اندر سات پڑھو تو پھر بھی آخری رقت اندر تشاہد بیٹھنا ہے اس تو پہلے کوئی نہیں ہاں فرمایا نو جس ویسے کوئی پڑھے تو پہلا ادھا ہی آدھ آت اٹھویں رقطر نو بار طریقہ دسیا رسول کسورستے ادیس امر آدھا ہے کہ جس شخص کوئی مسئلہ معلوم ہو سامنے غلط امر ہو رہا ہو صحیح مسئلہ نہ دسے او عالم نہیں او نام حدیث اندر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گونگا شیطان ہے جیڑا صحیح جا صحیح مسئلہ دستا نہیں غلط عمل ہو رہے صحیح نہیں دستا وہ گونگا شیطان ہے ابھی نہ کدی پوچھا نہ سامان کسی نے کدی دسیا ہے, ہے اے دیکھیا اے یہی اے کہ تین لطر پڑھنے ہیں اور تین دو تشاہو کرنے اے خلاف سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی تین پڑھنے ہوں ہونے پڑھو دوسری رکعت تو بعد بیٹھنا نہیں تیسری رکعت اندر کنوت کرنی دعا پڑھنی کنوت اس دعا کیا جاتا ہے جڑی کھڑے ہو کے پڑھی جائے اور منگی جائے یہ دو, دو طریقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولو رکو تو پہلے بھی دعا پڑھنی ثابت ہے پھر رکو تو بعد دعا پڑھنی بھی سابت ہے اگر رکو تو پہلے پڑھنی ہے تو اللہ کہہ ربنا فی یہ دعا پڑھ کے اس پڑھ لو اسی طرح کھڑے ہوں ہاتھ نہیں بندنے اسی طرح رکو تو بعد والی حالت اندر دعا پڑھ لو جی رکو تو پہلے پڑھ لے پھر سور پڑھ کے جہی بھی پڑھنی ہے الحمدریف اور اس کے بعد سورت پڑھ کے اس سے حالت اندر ہاتھ بننے ہوئے نے دوبارہ اٹھا کے نہیں بننے اس سے ہی حالت اندر خریا دعا منگ کے رو پوچھ چلے جی دعا دیا بھی دو سہولت ہاتھ اٹھا کے دعا منگ سکتے ہو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا منگ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ساری باتاں کنو سے نازلہ تیاس کردے ہو ہاتھ اٹھا کے دعا منگن کا مسئلہ مستمبد کیتا گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انہوں سے نازنا تے کیا کرنے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنے کی اجازت کہ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا منگی جا سکتی ہے لیکن رفر یتین کر کے ہاتھ بند لینا اور پھر دعا منگنا یہ کسی حدیث ثابت نہیں اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے بھی سلسلے اندر آیا کہ اگر دعا جائے تو کیا سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے یا نہیں دعا دی دعا دی سجدہ صاحب ضروری نہیں ضرورت نہیں سجدہ صاحب ضروری نہیں وطران کی دعا بھول جائے تو کوئی حرض نہیں اللہ قبول فرمائے گا نماز اندر کوئی نقص نہیں واقع ہے آخری بات یہ ہے کہ